سوال ہے کہ عورت کے ایام مخصوصہ میں چھوٹے ہوئے روزے اگر وہ شوال میں رکھے اور ساتھ میں شوال کے چھ روزوں کی بھی نیت کر لے تو کیا یہ کافی ہوگا عورت کے ایام مخصوصہ میں روزے رکھ نہیں سکتی وہ روزہ رکھنا اس کو جائز نہیں ہے اس کو ان روزوں کی عید کے بعد قضا کرنی ہے اور نمازیں معاف ہوتی ہے اس کی عیا میں میں عورت کو نماز معاف اور روزوں کی قضا ہے تو اب شوال کے جو 6 روزے ہیں سائل کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 6 روزے ایک ہی روزے میں وہ قضا کی نیت بھی کر لے اور شوال کے جو نفل روزے ہیں اس کی بھی نیت کر لے اب دیکھیں اس میں قائدہ اگر آپ سمجھ لیں نا جو میں نے پہلے شروع میں عرض کیا آپ کو کہ تیس روزے جب رکھتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے تین سو روزوں کا اور جو 6 روزے رکھتا ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے 60 روزوں کا تو اس طرح تین روزے ہو گئے تو اگر اس کے چھ یا سات روزے یا آٹھ روزے رمضان شریف میں چھوٹے ہیں اور ان کی وہ قضا دی ہے تو ان روزوں کے ساتھ تو اب اس کے تیس یا انتیس روزے ہوئے نا تین سو روزوں کا ثواب تو اس کو اب ہوا تو اگر اسی میں وہ شوال کے روزوں کی نیت کرے گی تو چھتیس روزے تو اس کے نہ ہوئے تو جب چھتیس روزے ہوئے ہی نہیں تو سال بھر کے روزوں کا ثواب کیسے تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قضا روزے پہلے کر لے اس کے بعد اگر استطاعت ہے اس کے اندر طاقت ہے اور چھ روزے مزید شوال میں رکھ سکتی ہے تو یہ رکھ کے یہ فضیلت حاصل کریں لہذا رم... کسی ایک روزے کے اندر دو نیتیں شامل نہیں ہو سکتی کہ رمضان کا روزہ رکھ لے ساتھ میں نظر کے روزے کی بھی نیت کر لے ایسا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اگر کسی نے نظر مانی کہ میری ایک میرا یہ کام پورا ہو گیا تو میں رمضان میں روزے رکھوں گا تو رمضان کے روزے تو ویسے بھی اس کے اوپر فرض ہے تو اور نظر مان کے نظر پوری ہو جانا اور اس کی نظر پوری کرنا روزوں کی یہ اس کے اوپر واجب ہے تو غرض اور واجب کو ایک ساتھ ملا نہیں سکتا لہذا اس کے اوپر لازم ہے کہ جو معین روزے اس نے رمضان کے کی کیے تو رمضان کے بعد شوال میں رکھے سمجھنے بات کو تو دو روزوں کو ایک ساتھ نہیں ملایا جا سکتا اللہ تعالیٰ عالم